محمد اللهم صل وسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قلنا الذين قالوا انا منا اور जब वो ईमान वालों से मिले तो कहिए امنا هم ایمان لے आए واذا خلو الى شياطينهم اور جب apne مقبل تو کہیں کہ ہم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں ان میں مستحد ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں عاہیت کریمہ کے بارے میں گزشتہ درس میں تفصیل کے ساتھ عرض کیا جا چکا ہے اس سے ہمیں بہت سی باتیں معلوم ہوئی اور بہت سے فوائد ہمیں یہاں عائد سے حاصل ہو رہے ہیں پہلا تو فائدہ یہ حاصل ہوا کہ مذاق کے طور پر اور تمسخر کے طور پر کلمہ پڑھنا اس سے ایمان حاصل نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ کفر ہے قرآن کریم نے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اس بنیاد پر اپنے ایمان کا اظہار کیا کہ یہ تو مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں مذاق کرنے کے لیے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں تو قرآنِ کریم نے اس کی مذمت بیان کی اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ انبیاء علیکم السلام کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے اور دین کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے وہ باتیں کہ جو شعب اللہ کہلاتی ہیں اور وہ چیزیں جو اللہ کی نشانیاں یعنی اللہ کے دین کی نشانیاں کہلاتی ہیں ان میں سے کسی کا بھی مذاق اڑانا یہ کفر ہے اور ان چیزوں کی تعظیم اور ان کا ادب و احترام کرنا یہ عین ایمان اور یہ دل کا تقوا کہلاتا ہے شاہد اللہ میں مسجد بھی شامل ہے اور قرآن کریم یہ بھی شاید اللہ ہے علماء کرام یعنی علماء حق صحیح العقیدہ با یہ بھی شاہب اللہ ہے تو اسی طرح رمضان شریف یہ بھی شائع اللہ ہے تو ان سب کی تعظیم یہ دل کا تقویٰ ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشا بنوایا کہ وہ مؤزم شاہ تقبل قروع کہ وہ لوگ جو شائد بہ کی تعظیم کرتے ہیں ان کا دب و احترام کرتے ہیں یہ دلوں کا تقوع ہے اور اس عائد سے ہمیں یہ سبق بھی حاصل ہوا اور اس کا ہمیں یہ بھی فائدہ حاصل ہوا کہ بد عقیدہ اور بد مذہبوں کی محفل میں شرکت کرنا یہ مناسبوں کا طریقہ ہے آج یہ مرض बिल्कुल आम ہو چکا ہے مسلمانوں میں یہ وبا بالکل عام ہو چکی ہے اس طرف توجہ ہی نہیں کی جاتی اور اس طرف دھیان ہی نہیں دیا جاتا ہے کہ وہ کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کن کی محفل میں شریک ہو رہے ہیں اس طرف کوئی ذکر توجہ نہیں جاتی اور یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کی صحبت میں رہنے سے ان کی محفل میں بیٹھنے سے ایمان تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں کتنے ہی ایسے لوگ تھے کہ جو اس طرح کی محفلوں میں شریک ہوئے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو اس آئے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ مناسب وہ تھے کہ ایک طرف تو مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور دوسری طرف جو ہے جا کر کفار اور بے دینوں کی محفل میں شرکت کیا کرتے ہیں اور اسی طرح سے یہاں اسرائیل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مذاق کرنا جو ہے یہ اچھی بات ہے اسی لیے قرآن کریم میں ایک مقام پر یہ فرمایا گیا ہے یادین آمنس ایک قوم دوسری قوم سے مذاق نہ کرے اثر خیر جس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے وہ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مذاق کرنے والوں سے وہ اچھے لوگ تو مذاق برا ہے اور مزہ جو ہے یہ اچھا ہے مذاق اور دل لگی میں خوش طبعی میں جو بہت بڑا فرق ہے وہ اس طرح سے کہ خوش طبعی کے لیے جو مزاح کیا جاتا ہے اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ دل کو دہلانا دل کو خوش رکھنا اگر کوئی ممون ہے تو اس کے غم کے ازالے کے لیے ایسی باتیں کہنا کہ جس سے وہ خوش ہو جائے اس شرط کے ساتھ کہ اس میں جھوٹ شامل نہ ہو سرکار دعل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے اور جائز بھی ہے کتنے مواقع پر سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوش تبدیلی فرمائی ہے مزاح فرمایا ہے ایک شخص آیا اس نے ارض کی کہ حضور مجھے جو ہے سواری کے لیے اونٹ دے دیجیے تو آپ نے صاحبہ کو حکم دیا کہ اس کو اونٹ کا بچہ دے دو تو اب وہ ارض کرنے لگا حضور جو ہے وہ میں تو سواری کے لیے اونٹ ارض کر رہا ہوں سواری کے لیے اونٹ دے دیجیے آپ جو اونٹ کا بچہ دے رہے ہیں فرمایا کہ وہ اونٹی کا تو بچہ ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے ہوتا تو بچے ایک اور اسی طرح خاتون سے دعا کر دیجئے کہ میں جنت میں جاؤ تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے یہ بالکل صحیح بات تھی کہ جنت میں کوئی بوڑھا بوڑھی نہیں ہوگی بلکہ سب جو ہے وہ نوجوان کے اوپر میں ہوں گے تو اس طرح کا مزاق کرنا تو جو ہے وہ درست ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا مذاق اڑائے اور اس نے مزاق سے ابتدا کر دے تو جواباً جو ہے مزاق کیا جائے گا لیکن جیسا کہ میں نے ارض کیا کہ چھوٹ اس میں نہیں ہونا چاہیے اور مسلمان کے لیے تو جو ہے درگزر کر دینا ہی بہت اچھی بات ہے اگر کسی مسلمان نے کسی کا مذاق شروع کیا ہے تو اس کو معاف کر دے کیونکہ مذاق میں جو ہے یعنی تزلیل کرنا مقصود ہوتی ہے اور اس لیے جو ہے مزاق کی گمارکٹ آئی ہے اور اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو درگزر سے کام لیا جائے اور جہاں تک کافروں کا تعلق ہے تو اگر کافر نے مذاق اڑایا تو اس کے ساتھ کوئی ریاٹ نہیں کی جائے اس کا جواب دیا جائے گا بدبخت اور بے دین بدعقیدہ اور بد مذہب سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب انہوں نے مذاق اڑایا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسران رضی اللہ تعالی انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ان کا مذاق اڑایا کوئی رعایت نہیں کی اور حضرت حسان رضی اللہ تعالی انہوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں مجھ روح القدس کہ حضرت حسان کی یا اللہ روح العین علیہ السلام کے ذریعے تاریخ فرما اور ان کی مدد فرما تو اس طرح سے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کفار اور بے دینوں کا ایسا مذاق بیانیا ہے ایسا مذاق اڑایا ہے کہ ان سے جواب نہیں بن پڑا تو اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی بےدین اور اگر کوئی بدبخت مذاق مسلمان کا اڑائے تو اس کی کوئی رعایت نہیں کی جائے اس کی کوئی مرمت نہیں کی جائے گی اور نہ اس کے لیے کوئی جو ہے نرم جو ہے وہ گوشا رکھا جائے گا حضرات صحابہ احترام کا مذاق اڑانا علماء اکرام کا مذاق اڑانا یہ علماء اکرام کی توہین اور ان کی توہین تو یہ کفر ہے اسی لیے اگر کوئی عالم بعمل کی یا کسی صحابی کی توہین کرے یا ان کا مذاق اڑائے تو وہ دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں کے سامنے منافقوں کی چولی کی ہے قیمت کی تو یہاں یہ بات نہیں کہی جا سکتی اس لیے کہ اللہ تبارک مطالعہ مالک ہے اور اللہ تبارک مطالعہ کے لیے یہ احکام نہیں یہ بندوں کے لیے احکام ہیں یہ انسانوں کے لیے احکام ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ و مالک ہے اپنے بندوں کے ساتھ جیسا چاہے ویسا کرے اس پر کون اظہار کر سکتا ہے اس کے بارے میں ایسا کون کہہ سکتا ہے نہ کسی کو یہ کہنے کی اجازت ہے اگر اگر اس عشیت کے پیش نظر کوئی اس قسم کی بات کہتا بھی ہے تو وہ بے وقوف ہے جاہل ہے نادان ہے اور جہاں تک جو ہے ریمت اور چگلی کا تعلق ہے تو اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ چگلی اور غیبت ہے کیا چیز کسی کو کسی شریف انسان کو کسی کے شرط اور فساد سے محفوظ رکھنے کے لیے اگر اس کے سامنے اس کے اجوب بیان کیے جائیں تو یہ چولی اور قیمت میں شمار نہیں ہوتا ہے یعنی فساد جس سے برپا ہو نیت جو وہ کسی کی تصویر کرنا ہو کسی کو ہار کرنے کے لیے فساد برپا کرنے کے لیے اگر گفتگو کی جائے گی اس قسم کی کسی کے بارے میں تو یہ ریبت اور چغلی کہلائے لیکن تفرے شر کے لیے اور شورفا کو جو ہے وہ فساد اور نقصان سے بچانے کے لیے اور فسادیوں کی اصلاح کے لیے اس منشا کے تحت اور اس ارادے سے اگر کسی کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کی جائے اس کی پیٹ پیچھے تو یہ ریبت نہیں کہلائی یہ چغلی نہیں کہلائی اساتیوں اور شریروں بے اور پد مذہبوں اور کافروں اور منافقوں کے عیوب اور ان کی ان کے نقائص اور ان کی برائیاں بیان کرنا یہ تو اینے ایمان ہے کون نہیں جانتا کہ ابو جہل کی برائی نہیں کی جاتی شیطان کی برائی نہیں کی جاتی یہاں منافقوں کے عیوب اللہ تعالیٰ نہیں بیان فرما رہا ہے صرف اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ مسلمان ان کی چالوں سے ان کی مکاروں سے بے خبر رہے مسلمان منافقوں کے شر سے محفوظ رہے تو اور منافق اپنی اصلاح کر لیں تو اس لیے جو دیکھیے کہ ان کی برائیاں بیان ہو رہی ہیں ان کی مذمت بیان ہو رہی ہے ان کی خرابیاں ایک ایک جو ہے قرآن کریم میں ذکر کی جا رہی ہیں تو اس کو جو ہے چہلی اور غیبت نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ ان کے اصلاح احوال ہی گئے جو ہے وہ شعبہ اور ان کے اصلاح احوال ہی کیے یہ بھی ایک صورت ہے تو پتہ یہ چلا کہ غیبت اور چغلی وہ ہے کہ جہاں کسی کی تجویل اور فساد برپا کرنا مقصود ہو اسلح کا پہلو پیش نظر نہ ہو اس ارادے کے تحت جو ہے اگر کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں بیان کی جائیں تو یہ جگلیا حیبت ہوتی ہے رہی منافقوں کی برائیاں بے دینوں اور بد مذہبوں کی برائیاں بیان کرنا یہ تو اہم ایمان ہے اور اس کو جگلی اور عیبت سے تعبیر کرنا ہی جو ہے وہ بے وقوفی اور جہالت اور نادانی ہے اور شریعت سے بے خبری ہے بہرحال یہاں منافقوں کا طرز عمل بیان کیا گیا اور صوفیہ اکرام یہاں یہ فرماتے ہیں کہ دین اور دنیا کا جمع ہونا دین اور دنیا کا ایک ساتھ اکٹھے ہو جانا ایسا ہی جو ہے ناممکن ہے جیسا کہ دو سو کا اکٹھا ہونا جس طرح سے دو سوکنیں اکٹھا نہیں رہ سکتی ہیں اور وہ جمع نہیں ہو سکتی ہیں ایک ساتھ وہ زندگی بسر نہیں کر سکتی ہیں اسی طرح دین اور دنیا بھی اکٹھے نہیں ہو سکتی منازعوں اور بے دینوں نے یہی جو ہے کوشش کی تھی اور انہوں نے یہی جو ہے چاہا تھا کہ زبان سے اظہار کر کر دیندار بنے رہے تو اس طرح سے جو ہے وہ ہمارا دنیا بھی رہے اور دین بھی رہے تو آپ نے دیکھا کہ اس کا اس سے ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا تو نہ دین کے رہے اور نہ دنیا کے رہے اس طرح سے اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ اپنے دل میں دنیا اور دین دونوں جو ہے وہ اکٹھا کر سکتا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ غلطی پر ہے دین اور دنیا جو ہے وہ اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں بلکہ اس طرح سے رہنا چاہیے کہ جیسا کہ بڑی اچھی مثال دی گئی ہے کہ جیسا کہ مرغا کہ جب پانی میں مرغا بھی جاتی ہے تو وہ اسی طرح سے تیرنے لگتی ہے جس طرح سے یہ مچھلی تیرتی ہے اور جب وہ اڑتی ہے تو پھر پرندوں کی طرح اڑتی ہے یا اسی طرح سے اب یہاں تو جو ہے وہ کہاں کہا باتیں دیکھنے میں آتی ہیں البتہ ہو سکتا ہے کہ اتفاق ہوا ہو اور یا دیہات میں یہ منظر جو ہے وہ دیکھنے میں آ سکتا ہے تو جناب چند خواتین جو ہیں وہ جب پانی بھر کر لا رہی ہوتی ہیں گھڑوں میں کئی کئی کھڑے ان کے ساتھ ہوتے ہیں دو دو تین تین گھڑے تو سر پر ہوتے ہیں ایک بغل میں ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ان کی دوسری جو ہے وہ ساتھی ہوتی ہیں سہیلیاں بھی ہوتی ہیں تو کس طرح سے جو وہ دیکھیے پانی بھر کر لا رہی ہوتی ہیں کہ وہ اپنا راستہ بھی طے کر رہی ہیں وہ اپنی سہیلیوں کی گفتگو بھی سن رہی ہوتی ہیں اور زبان سے ان سے باتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں تو دھیان سادہ جو پانی کے گھروں کی طرف ہوتا ہے تو ایک مرد کامل اور ایک دیندار اور کامل متقی پر پرہیزگاہ مسلمان جو ہے وہ اس کی شان یہی ہونی چاہیے کہ جب وہ اپنے اہل و حیال اور اپنے گھر میں ہو تو گھر بار سنبھالے ہوئے ہو تو اس طرح سے ہو کہ جیسے معلوم ہوتے کہ پورا دنیا دار ہے لیکن جب مسجد میں آئے تو پھر جو ہے یہ پتا چلے کہ وہ دیندار ہے نہ صرف کہ دیندار متفق پرہیز گا بلکہ ایكوں کا وہ سردار بھی ہے تو اس طرح سے جو ہے گویا کہ دنیا میں رہا جائے کہ دھیان جو ہے وہ دین کی طرف رہے اگرچہ جو ہے وہ کان اور آن اور بھی کوئی بھی وہ جائز دنیا کا کام کرے لیکن توجہ جو ہے وہ اپنے دین کی طرف رکھے تو یہ بڑا ہی مرد کامل ہے اللہ تبارک تعالیٰ وطالعہ تعالیٰ سے سوال <سؤال> ہے کہ وہ ایسی توفیق فرمائے و ہمیں ایسی ہی توحفے گنار پر میں باپ روزہان خند